الحمد وعمل الحمد للہ, للہ عشا کی نماز کا اول وقت کیا ہے اور آخری وقت کیا ہے آپ کے سامنے اس سے بات سامنے کے اول وقت میں وہی اختلاف ہے جو مغرب کے آخری وقت میں اختلاف ہے مغرب کے اتنا سا وقت ہے کہ جس میں انسان امیدی رکعت ادا کر سکے اس کے بعد ایشیا کا وقت شروع ہو جاتا ہے ایک قول کے مطابق دوسرا اور والد رحمۃ اللّہ علیہ صاحب بھی کہ شفق احمر پر مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عشاء کا وقت اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے شروع ہو جاتا ہے جبکہ مام صاحب رحمۃ اللہ علیہ شفق حبیث اس کے غروب تک کیا ہے عرشا کا وقت مغرب کا وقت ہے اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے حوالے سے شفق کے غائب ہونے کے بعد آپ نے کیا پڑھی ہے عشا کی نماز پڑھی ہے شفق کے غائب ہونے کے بعد ٹھیک ہے کہ نہیں تو جب شفق کے غائب ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے تو اس سے کیا پتہ چلا بد شفق سے پہلے کلّہ کی اول پہلے دن جو آپ نے نماز پڑھی ہے باد ما غاب شفق اس کے بعد کے جب شفق کیا ہو چکا تھا غائب ہو چکا تھا وقت کیا تمام روایتوں میں تو یہ ہے لیکن حضرت جابر بن عبداللہ کی جو روایت ہے, وہ نے کیا کہا ہے؟ قبل شفق شفق کے غائب ہونے سے جب شفق سے پہلے, پہلے آپ نے نماز پڑھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے عشا کی اس کا مطلب یہ ہے کہ شفق احمر پر جیسی وہ شفق غائب رہا تو پھر عشا کا وقت کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں اس کو جی شفق شفق وہ کہتے ہیں قبل آئی لگی بشق آپ نے جو عشاء کی نماز پہلے دن پڑھی ہے وہ کیا ہے شفق کے غائب ہونے سے پہلے پہلے مراد کیا ہے کہ عشاء کا جو اول وقت ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے شفق احمر سے بھی پہلے سے تو ہے کہ کے مالک اور بھی فرما رہے ہیں کہ شفق احمر سے بھی پہلے پہلے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور پھر کہاں تک جاتا ہے وہ آخری وقت انشاءاللہ شاء کے سامنے آ رہا ہے تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے حضرت جاوید بن اللہ کی روایت سے کہ شفق کے غائب ہونے سے پہلے پہلے عشاء کا وقت کیا ہو جاتا ہے شروع ہو جاتا ہے اس کا کئی جوابات دیے گئے ہیں ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ شفق سے مراد یہاں پر شفق سے مراد بیاض ہے شفق سے مراد بیاض ہے کہ شفق ابیز یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عشاء کی نماز پڑھی وہ شفق ابیز کے غائب ہونے سے پہلے پہلے اور جمہور کا مسلک بھی یہی ہے مامی شابی رحمتہ اللہ علیہ مام مالک اور کسی طریقے سے صاحب وغیرہ جمہور کا جو مسلک ہے وہ یہی ہے کہ عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے شفق احمد صاحب غائب ہو جائے تو جب شفق اخبار غائب ہو جائے گا تو شفق ابیس جو ہوتا ہے وہ عشا کا وقت ہوتا ہے جمہور کے مطابق لہذا جب تو کی روایت کے مطابق قبل آئیں گے شفق ابیس لے لیں گے تو شفق ابیس کے غائب ہونے سے پہلے پہلے تو جمہور کے مطابق کیا ہے عشا جی کا وقت ہے لہذا یہ بات ہو جائے گی جاوید ربد اللہ کی حدیث کی یہ تعمیر ہو جائے گی اس میں یہ والا اختماد باہر حال ضرور ہے جاوید عبداللہ شفق اچھا. کی روایت کا یہ جواب دے کر اتنا تو ثابت ہو جائے گا کہ شاہ یا جمبور کا مسئلہ تو ثابت ہو جائے گا لیکن رہ گئی بات امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی امام صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کیا ہیں کہ شفق ابیز کے غائب ہونے کے بعد کا وقت ہوتا ہے شفق اویز کے غائب ہونے کے بعد تو پھر تو رحمت اللہ کی روایت کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلے گا وہ تو کہہ رہے گے کہ کب لانے گا یار بس شفق کہ شفق کے غائب ہونے سے پہلے پہلے آپ نے نماز پڑھی ہے تو پھر اس کے مطابق یہ بات نہیں نہیں ہوئی اس کے دو جواب ہیں کیااب بن عبداللہ کی روایتیں ایک تو یہ ہے کہ یہ روایت ہی منسوخ ہے جاوید بن عبداللہ قبل نہیں عبیب و شفق جس کے الفاظ آ رہے ہیں یہ کیا ہے روایت ہی کیا ہے منسوخ ہے اور دوسری وہ روایتیں تمام کی تمام روایتیں جن میں باد مغاب و شفق کے الفاظ تمام روایتوں میں وہ روایتیں کیا ہیں اس کے لیے لاچک ہے ٹھیک ہے ایک جواب امام صاحی الرحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے دوسرا جواب یہ ہے کہ یہی روایت جابر بن عبداللہ سے ہی نسائی شریف کے اندر آتی ہے, کتاب ہے کی نسائی امام نسائی رحمتہ اس میں جو الفاظ ہیں وہ قبلہ ہیں یا بے بشفق ہی ہے نسائی شریف میں جو روایت ہے اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول جن میں جو نماز پڑھی ہے وہ غیبوبت شفق کے بعد پڑھی ہے یعنی شفق کے غائب ہونے کے نماز, نماز نسائی شریف میں اس بنیاد پر پتہ یہ چلتا ہے کہ جو اصل جو روایت ہے وہ وہی ہے جو نسائی شریف میں ہے اور یہاں پر یہ ہے کہ یہ کسی رابع کی بنیاد پر یہ الفاظ کا اضافہ کر دیا گیا شفا فبلا کر یہ سامنے آپ کے سامنے شاہ کا جو پہلا وقت ہے اس میں امام شاہ مالک رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تین رتوں کی مقدار کا وقت ہے اس کے بعد شاہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے ایک اس سے لال کہاں ہے حضرت جاوید بن عبداللہ کی روایت ہے قبل آئی یغیب شفق قبل آئی یغیب شفق شفق کے غائب ہونے سے پہلے پہلے آدمی پہلے دن میں نماز پڑھی ہے یا جب شفق کے غائب ہونے سے پہلے پہ نماز پڑھی تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی شفق احمد سے بھی پہلے سے نماز شروع کی ہے تو اب یہی ہوگا کہ تین ربطے جب انسان پڑھ لگا اس کے بعد سب مغرب کا وقت شروع ہے ٹھیک جبکہ جمہور وہ یہ فرماتے ہیں یعنی جس میں صاحب ہیں مانے پرمنشافی کی اثر روایت بھی یہی ہے کہ شفق اخمر شفق احمر کے غائب ہو جانے کے بعد عشا کا وقت ہے شفق احمر کے غائب ہو جانے کے بعد کیا ہے عشا کا وقت ہے اور جبکہ مام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شفق ابیز کے غائب ہونے کے بعد عشا کا وقت ہے ان دونوں حضرات کی روایات ایک ہی ہیں صرف اور صرف شفق سے مران شفق احمر اور شفق ابیز لیتے ہیں ساری بہن حضرات شفق احمر مراد لیتے ہیں اور امام صاحب شفق ابیز مراد لیتے ہیں اور نظیر آپ کے سامنے پہلے گزر چکی ہے دلیل آخری کہ دونوں کے دونوں کے وقت کیا ہونے چاہیے ایک ہی نماز کے وہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ دونوں کے دونوں کے مغرب کے وقت ہیں شفق احمد بھی اور شفق ابیز بھی لہٰذا اس کے بعد کا وقت عشاء کا وقت ہوگا باقی نہیں بات یہ کہ جاوید رحمۃ اللہ کی روایت ہے قبل شفق کے الفاظ تو جمہور کے مسئلے کے مطابق اس کا جواب آسان ہے تو اس سے مراد کیا ہوگا شفق سے ہے ابیت ہوگا کہ آپ نے شفق ابیت سے پہلے پڑھی ہے تو ٹھیک ہے جمہور بھی مانتے ہیں کہ شفق احمر کے بعد عشاء کا وقت ہے ٹھیک جی؟ لیکن امام صاحب کی طرف سے یہ جواب نہیں بنے گا اس کے دو الگ سے جواب ہیں ایک جواب یہ کہ روایت روایتی منسوخ ہے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ نسائی شریف میں جو روایت ہے اللہ ہی اس میں جو ہے وہ قبل علی بفق کا قول نہیں ہے بلکہ بارۂ علی و شفق کا کال ہے لہذا یہ جو روایت ہے یہ پھر کسی راغی کا جی صلح صلح في اول کہ تمام صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن میں جو عشاء کی نماز پڑھی ہے وہ شفق کے غائب ہونے کے بعد باد شفق کے غائب ہونے کے بعد اب شفق سے مراد کون شفق سے مراد اب الامام اور احمر اندل اندل ان بس ہمارے نزدیک بھی ایک اہتمام اس میں یہ ہے واللہ واللہ. اللہ تعالیٰ جانتے ہوں کیا اعتماد ہے کیا ہے یا کون جاقر رضی اللہ نے کیا مراد لیا شفق سے آنا مراد لیا هو اشفق وہ شفق تو کیا ہو سفید ہو لہٰذا قبل الشفق سے جب مراد سفیدی لے گی تو کیا مطلب کہ شفق احمر کے غائب ہونے کے بعد شفق یہ کیا ہے ضرور کے مطابق کہ شفق سے مراد شفت اخمر ہے اس کے بعد وہ جب غائب ہونے لگا شاف کا مقدمہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ نے نماز پڑھی ہے قبل شفق, شفق اخمر کے تو غائب ہونے کے بعد لیکن شفق ابیز کے غائب ہونے سے پہلے کہیں تاکہ یہ سارے کے سارے آثار کا محمل بھی ٹھیک ہو جائے اور آپس میں تعرط بھی ختم ہو جائے اور مادہ کرنا ما ما قال کہتے ہیں کہ اس چیز کے ثبوت میں جو ہم نے ذکر کیا ماحب ما اللہ جو بازار کامرت مغربی عمرت کے بعد بھی پہلے جو ہم نے طریقے نظری ذکر کی ہے عقلی درف روایتیں شفق شفق اخبر ہے اور امام سکے شفق سمرا شفق ابیز خراب ایک شفق کا ملتا ہے تو پھر نظر سے کیا اقتصاد کیا تھا کہ شفق احمد بھی اور شفق ابیز بھی دونوں کے دونوں کون سے وقت ہیں ایک ہی نماز کے وقت دونوں کے دونوں مغرب کے وقت اور اس کے بعد کا وقت شروع ہو جاتا ہے شفقی کے غائب ہونے کے بعد, بعد شفق اخبر کے غائب ہونے کے بعد مغرب کا وقت ہے علاج یہاں پہ غائب ہو جائے یعنی شفق اویز کیا ہو جائے غائب ہو جائے اور آخری وقت کون سا ہے ٹھیک ہے بتائی ہیں یہ آپ نے ذہن میں ازبر یاد رکھی ہے ایک یہ جو صاحب کی طرف سے دل ہے جمبور کی طرف سے وہ تو کتاب نے ذکر کی ہوئی ہے یہ شفق سے ملاز شفق ابھی اب یہ لیا جائے تو مسئلہ ختم ہو جاتا جا کی روایت کا لیکن جاوید بن اللہ کی روایت کا جواب آحناف کی طرف سے رحمۃ اللہ دیا جائے گا دو جواب ہیں وہ ایک جی منصوب ہے اور دوسرا یہ کہ جو نسائی شریف کی روایت ہے وہ اس کے بالکل خلاف لہٰذا معتبر کا